قُلْ أَرَأَيْتُمْ ان أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلاق کر دے یا ہم پر رحم کرے کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کرنے والے اور آپ کی دعوت کو ٹھکرانے والے آپ سے شدید بغض و عداوت کی وجہ سے اپنے دلوں میں تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ شخص مر جاتا اور اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو جاتے تو ایمان و اسلام کی باتوں سے ہمیں نجات مل جاتی اور آئے دن کا جھگڑا ختم ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اس خبز کو واضح کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ بتانے کا حکم دیا کہ اے کفار قریش اگر اللہ مجھے اور میرے اہل ایمان ساتھیوں کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ تمہارا کفر اللہ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے اور تم اس کے عذاب کے مستحق بن چکے ہو اور جب اس کا عذاب تم پر نازل ہوگا اور تم جہنم رسید ہوگی تو کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں اس کے دردناک عذاب سے بچا سکے گا